سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذر اقضة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم فلیہدر الدین بہم فتنتن یوسی بہم اذاد علیم سنبی داود اور جامع ترمزی میں عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک حدیث مروی ہے ایک مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک سائز نے آپ سے سوال کیا ائن نا سے خیر ال یا رسود اللہ یارس اللہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے تو آپ نے جواب دیا من طال ہوں وہ حسون عمل سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو پھر سوال کیا ایو نعت یا رسول اللہ یارسود اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے فرمایا کہ من طال اعلی عمر ہو سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں یہ مکمل حدیث ہے جس میں سب سے بہترین اور سب سے بہترین انسان کا ذکر ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ لمبی عمر نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے باعث رحمت بھی ہے اور باعث عذاب بھی ہے اگر یہ عمر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے اور اعمال صالحہ میں گزرے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اگر یہ عمر نافرمانیوں میں گزرے تو پھر یہ سراسر عذاب ہے بلکہ جو قرآن نے قاعدہ بیان کیا کہ ہم جو تمہیں ڈھیل دیتے ہیں اور تمہاری عمر بڑھا دیتے ہیں تو اس کو اپنے لیے خیر نہ سمجھو بلکہ جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عذاب بھی شدید ہوگا اور اللہ کی پکڑ بھی بڑی ہولناک ہوگی عمر کا لمبا ہونا نیکیوں کے ساتھ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل ہے دنیاوی زندگی میں اس کی مثال یہ ہے کہ دو تاجر ہوں اور ان کی تجارت بڑی نفع بخش ہو اور ایک تاجر کی تجارت دس سال تک ہو اور دوسرے تاجر کی تجارت پچاس ساٹھ سال پر محیط ہو تو زیادہ مال کون کمائے گئے اور زیادہ نفع کس کو حاصل ہوگی بالکل یہی مثال اس لمبی عمر کی ہے جو آفرت کے اعتبار سے نفع بخش ہو جو اعمال صالح سے بھرپور ہو یقیناً وہ عمر اللہ رب العزت کے ہے ایک انسان کے لیے بہت بڑا فضل و احسان ہے اور اس کی طرف سے ایک عطیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی طوالت بھی دے دی اور اعمال صالح کی توفیق بھی دے دی اسی لیے اگر کسی کو لمبی عمر کی دعا دی جائے تو وہ نیکیوں کے ساتھ دی جائے کہ اللہ رب المبارزا صاحب کو لمبی عمر دے ہمارے صالحہ کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ اور ایسے جدوجہد کے ساتھ جو آخرت میں انتہائی مفید ہو اور اللہ کے ہاں دراجات اور کے حصول کا باعث ہے عمر کا تھوڑا سا فرق بھی جزا کے اعتبار سے بڑا عظیم بن جاتا ہے سونا نبی داؤد جی کی ایک حدیث ہے ہجرت مدینہ کے موقع پر جب مہاجر مدینہ پہنچے اور نبی علیہ السلام نے ہر مہاجر صحابی کی ایک انصاری سے ملاقات کرا دی بھائی چارہ کرا دیا آپس میں ان کو بھائی بھائی بنایا تو اس طرح دو صحابی ان کے بیچ اپنے اخوت قائم کر دی ایک انصاری تھا اور ایک مہاجر تھا دونوں میں بھائی چارہ اپنے قائم کر دیا ان میں سے ایک ایک غزوہ میں شہید ہوگی اور دوسرا ایک ہفتے بعد بستر پہ فوت ہوگی اس کا جنازہ صحابہ نے پڑھا نبی علیہ السلام نے سوال کیا آپ نے کیا دعا مانگی اس کے لیے تو صحابہ نے جو دعائیں جنازے کی ہیں وہ بتائیں اور ساتھ یہ بھی ایک دعا بتا دی کہ اللہ علیہ کو بھی کہ اسے اس کے بھائی کے ساتھ ملا دے جو اس کا بھائی جو اللہ کے نبی نے اخوبت قائم کی تھی اسی کے ساتھ اس کو آثرت میں ملا دے رسول اللہ صبح نے فرمایا یہ دعا تم نے کیسے کر دی کہ جو اس کے عمل سوالے ہیں اور نمازیں ہیں وہ ایک ہفتے کے فرق سے اس سے زیادہ ہو فرمایا کہ ان نسلات امام سلاتے ہی امام حامل کما بین سما ان دونوں کی نمازوں میں اور ان دونوں کی نیکیوں میں اتنا فرق پڑ چکا ہے صرف ایک ہفتے کے اضافے سے جتنا فرق اور فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس قدر ایک ہفتے کے عمل سے یہ شخص اس پر فائف ہو چکا ہے اور اس کی نیکیاں اور اجر بڑھ چکی ہیں صرف ایک ہفتے کے فرق سے حالانکہ جو پہلا شخص ہے اس کے کھاتے میں شہادت بھی ہے وہ ایک غزوہ میں شہید ہوا تھا دوسرا بستر پہ فوت ہوا تھا مگر یہ ایک ہفتے کا فرق ہے عمر کا اس فرق کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اجر بھی اسی قدر فرق کے ساتھ ہے وہ آسمان اور زمین کا فاصلہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ تھوڑا سا فرق بھی اور عمر کی تھوڑی سی لمبائی بھی اجر کے اعتبار سے بڑا فرق ڈال دیتی اور پیدا کر دیتی اور جو انسان سال ہر سال نیکیاں کرتا رہے اور عمار سالح انجام دیتا رہے تو اس کے دراجات کی بلندی اور اللہ کے اور اس کی محبت اور اجر کا حصول کس قدر بڑھ جائے گا لہذا جو بھی زندگی کے دن ہیں انہیں بھرپور نیکیوں کے ساتھ گزارے جائیں صرف صالحین تو اگر موجودہ دن گزشتہ دن کے برابر ہوتا تو اس پر افسوس کرتی کہ جوں جوں عمر بڑھ رہی ہے اور یہ دنوں کی رفتار جاری ہے تو روزانہ عمل میں اضافہ ہونا چاہیے اور عمل پہلے سے بڑھ چڑھ کر انجام دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ سانسیں بڑھا دی اور ایک دن مزید عطا اطاف رما تو یہ دن مزید نیک امال کا اور اس میں اضافے کا ذریعہ ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ اگر سالوں تک محیط ہو تو شریعت کی سماعت یہ ہے کہ انسان ایک ایک سانس پر اللہ تعالی سے اجر کما سکتا ہے نبیر اسلام کا فرمان بھی ہے کہ لاتح تقریم المعروف شعیح کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اللہ رب العزت ہر نیکی کے ساتھ انسان کے دل کو دیکھتا ہے اور اس کا دل اگر اخلاص کا ترجمان ہو صاف و شفاف دل ہو اخلاص سے بھرا ہو وہ چھوٹی سی نیکی بھی کارآمد ثابت ہو جاتی اتنا کو نہ رہا بلوب شکتم رہا فیلڈ مزید جہنم سے بچ جاؤ آدھی کھجور خرچ کر کے اور اگر وہ بھی نہ ہو اچھی بات کہہ کر کوئی سائل آ جائے آدھی کجور آپ کے پاس ہے اخلاق سے اس کو دے دی تو آدھی کھجور بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اگر آدھی کو جور بھی نہ ہو تو اچھے اخلاق سے اس کو جواب دے دو اچھے اخلاق سے پیش ہو جو منع ہے وہ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ ہو وہ کلمہ حسنہ جو ہے وہ بھی جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے یہ ایک لاہدے کی نیکی چھوٹی سی نیکی اتنی اس میں قوت ہے کہ وہ انسان کو جہنم سے بچا سکتی یہاں تو ہر سانس پر جنت کے حصول کے وعدے موجود ہیں اور جہنم سے بچاؤ کے وائدے موجود ہیں اور اگر یہ عمر سال سال پر پھیلی ہو تو یقیناً اللہ تعالی کے بڑا فضل و احسان ہے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث روایت کرنے کا بڑا شوق تھا ہر مجلس میں یہ حدیث لوگوں کو بتایا کرتے کہ نبی السلام سے میری موجودگی میں یہ سوال ہوا تھا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے اور سب سے بدترین انسان کون ہے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور اعمال اچھے ہوں تو بڑے شوق سے یہ حدیث روایت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے شوق اور اس کے جہان کی قدر کرتے اللہ نے اس کو سو سال کی عمر طافرما دی سو سال کی عمر پورا کر کے یہ فوت ہوئے شام چلے گئے تھے اور شام میں کتنے صحابہ موجود تھے سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا ایک محبت اور ایک شوق ان کا اللہ نے بھرپور زندگی دے دی جو امال سالح سے لبریز تھی تو بندے میں اگر طلب ہو تو اللہ اس طلب کی قدر کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس پر نوازتا ہے اور اگر ایک مدت مدیدہ گدرج جائے ایک عرصہ گدرج جائے اعمال صالحہ کے ساتھ نبی اسلام کے بعد حدیث ہیں منشاب شیبت نبی اسلام کانتلب کلد شیبت الحسن جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے عمر آگے بڑھ رہی ہے اطاعت کے ساتھ اور رن صالح کے ساتھ حتیٰ کہ سفید بال آ گئے تو اللہ تعالی قیامت کے دن ان سفید بالوں کو گنے گئے ہر سفید بال کے بدلے, بدلے ایک نیکی دے گئے وہ نیکی جس کے پیچھے ایک عمر کا مجاہدہ ہے ایک عمر کی کوشش ہے جس کے پیچھے پچ, پچاس سال کا عمل ہے ساٹھ سال کا عمل ہے وہ عمل کرتے کرتے بوڑھا ہوا اور بال سفید ہو گئے تو ان سفید بالوں کے پیچھے ایک ریاضت ہے ایک طویل عبادت ہے تو نیکی بھی اسی عبادت اور ریاضت کی مقدار پہ ہو گئی کچھ نیکیاں اتفاقا ہو جاتی ہیں جیسے ایک بندے نے ایک جھاڑی راستے سے ہٹا دی اور آگے بڑھ گیا یہ نیکی چند لمحوں کی نیکی تھی یہ سوچ کر جھاڑی کو ہٹا دیا کہ کسی کو چور نہ جائے اور اللہ نے اس نیکی کی بھی قدر کی اور اس کو جنت کا داخلہ تھا دا فرما دیا مگر وہ نیکی جس کے پیچھے ایک عمر کی محنت ہو مشقت اور عبادت اور ریاضت ہو کبھی حج ہو رہا ہے کبھی عمرے ہو رہے صدقات اور زکوات ادا کی جا رہی نمازیں ہو رہی تحجد ہو رہی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ ہو رہا تو وہ نیکی ان ساری نیکیوں پر قائم ہوگی سارے اعمال صالح کا نچوڑ ہوگی تو اللہ تعالی قیامت کے دن سفید بالوں کو گنے گا ہر سفید بال کے بدل ایک نیکی دے گا جو بڑی عالی شان اور عظیم و شان ہوگی یہ عبر طویل جو اطاعت کے ساتھ ہو اس کا فائدہ ہے ایک اور حدیث میں منشاب شیخ نظ الاسلام نے کانتح نوران جو الانہ اسلام پر چلتے چلتے عبادت اور اطاعت کرتے کرتے جس کے سفید بال ہو جائیں ہر سفید بال قیامت کا نور بن جائے گا اور قیامت کب قائم ہوتی انسان کی موت سے من فقت قیامت قامت ہو جو بندہ مر جائے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی قبر کے اندھیروں کا کو کوئی مقابلہ نہیں اور یہ سفید بال اگر قبر کا نور بن جائے بہت بڑی سعادت ہے اور آخرت کا نور مزید سعادت ہے قیامت کے اندھیرے ہوں گے اپنا ہاتھ تک نہیں دکھائی دے گے اور اگر نور ہو تو بندے کا راستہ آسان ہوگا چلنا آسان ہوگا بالخصوص پولیس رات پر نور کی ضرورت ہے نبیر اسلام کی حدیث بھی ہے یمور ناسو علاقر نور ہیں کہ پولیس رات پر لوگ اپنے نور کے مطابق گزریں گے کچھ بندوں کا نور پھیلا ہوگا چاروں طرف اور وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ بندوں کا نور کم ہوتے ہوتے کم ہوتے ہوتے پاؤں کے ایک انگوٹھے پر ایک نقطے کی مانند ہوگا راستہ سجائی نہیں دے گا بڑا ایک وقت لگے گا ان کو اس پل کو عبور کرنے کا یہ لمبی عمر کا فائدہ ہے اسلام پر چلتے چلتے بال سفید آ گئے تو سفید بال نور ہوں گے بعض الرمایہ شرف کا قول ہے کہ ایک سفید بال بھی قبر کو روشن کر دے گا ایک سفید بال بھی آخرت کا لوگ مہیا کرنے کا باعث بن جائے گا اللہ تعالیٰ ان دنوں کی بڑی قدر کرتے دیکھے نبیر اسلام کے صاحب نمایاں اسلام کرور کرنے کے بعد نبیر اسلام کے ساتھ وہ چار سال کا وقت ملا چار سال کی سوبت بھی سر آئی کیونکہ جنگ خندق کے فوراً بعد جو شہید ہو گئے تھے جنگ خندق چار ہجری میں ہوئی تو چار سال گزارے نبی اسلام کے ساتھ ہجرت کے بعد چار سال کتنی محنت کی اور کتنے عمل کیے اللہ تعالی کی طرف سے بڑے ان کو اعزازات ملے فتح اباب جب ان کا انتقال ہوا آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے دروازے کھول جانا یہ رحمت کے نزول رزق کے نزول کا باعث ہے آسمانوں کے دروازے کھل گئے رحمت ان پر برس رہی ہے اور شاہد علسون الف من الملائکہ ستر ہزار فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی ستر ہزار فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی اور تحرک عرش ان کی وفات بھی اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا اس قدر اعزازات ان کو حاصل ہوئے ساج معاذ کی والدہ اپنے بیٹے کے فرا پر بہت روئی ان کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا آنسو بند نہیں ہو رہے تھے حتیٰ کہ نبی السلام کو یہ بات پہنچائی گئی کہ سعد کی والدہ بہت رو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ سعد کی ماں کو خوشخبری دو اور یہ خوشخبری اس کے آنسو کو روک دے گی اس کا رونا ختم کر دے گی کہ ان نبنا کے اب والوں میں اللہ علیہ یوم بلقیانہ تمہارا بیٹا سا قیامت کے دن وہ پہلا شخص ہوگا جسے دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہسے گا اور مسکرائے گا اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کی نیکیوں پر اعمال صالح پر انہیں دیکھ کر مسکرائے گا یہ اس کی محبت کا اظہار ہے اس کی ندا کا اظہار ہے اور تمہارا بیٹا سا جب معاذ وہ پہلا شخص ہوگا اللہ تعالیٰ جسے دیکھ کر مسکرائے گا یہ چار سال کا مجاہدہ اور چار سال کی محنت ہے نبی اسلام کی صحبت کس قدر ان کے اندر اخلاص ہوگا امن صالح کی محبت ہوگی کہ چھوٹی سی مدت ان کے لیے اتنے بڑے اکرام کا باعث بن گئی پر ایک انسان اگر مسلسل عمل کرتا رہے حتیٰ کہ عمل کرتے کرتے بڑھاپا جو ہے اتاری ہو گیا اور بال سفید ہو گئے سر کے اور داڑھی کے تو کتنا اللہ تعالیٰ قدر کرے گا ان نمیر اجلاد اللہ اکرام ادیب المسلم اللہ نے یہاں تک فرما دیا اے لوگوں اگر تم اللہ کی تعلیم کرنا چاہو اللہ کا اکرام کرنا چاہو تو اس کی تعلیم کے لئے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر نیکیاں کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے اور سفید بال آ گئے ان کا اکرام کر گئے ان کا اکرام اللہ کا اکرام ہے اور ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے بہت بڑی سعادت ہے یقیناً یہ طویل عمر اطاعت کے ساتھ ہو تقبر پرہیزگاری کے ساتھ ہو تو اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے چنانچہ ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے اور جو بھی وقت مل جائے اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہم قمر بستہ ہو جائیں ہمیشہ مستحد رہیں تاکہ یہ عمر کی طوالت اعمال صالحہ کے ساتھ رود قیامت کے شرف کا باعث بن جائے اور اللہ کی رضا کا موجب بن جائے تو نبی علیہ السلام نے ایسے بندے کو سب سے بہترین قرار دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر سے نوازا اور اس طویل عمر میں اعمال صالحہ کی توفیق دے دی برائیوں سے بچنے کی توفیق دے دی یہ انسان سب سے بہترین انسان ہے لمبی عمر ہر ایک کی نعمت نہیں ہے اس بندے کی نعمت ہے جس لمبی عمر میں ہمارے سالہ انجام دے اور پرہیزگاری اور بر کا راستہ اختیار کر لے اور یہی لمبی عمر اگر کسی بندے کو حاصل ہو اور وہ اس کو گناہوں میں گزار دے اور وہ توبر انعبت کا راستہ اختیار نہ کرے حالانکہ عمر لمبی ہو چکی بڑھاپا آ گیا عذاب معطل ہوتے جا رہی مگر گناہ اس کی سرشت میں شامل ہے اور گناہ چھوڑتا ہی نہیں گناہوں سے واضح نہیں آتا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بالاکراج اعذر اللہ علیہ جب انسان ساٹھ سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے عذر ختم کر دیتے ساری عذر ختم ہو جاتے مثلا ایک نوجوان ہے اس کی نظر اگر بہک جاتی ہے تو وہ ایک تفانی کی زندگی ہے لیکن ایک بوڑھا شخص آٹھ سال کا ہے اس کی نظر اب تک محفوظ نہیں ہے پاک نہیں ہے نظر اس کی بہت ہی رہتی ہے اب کوئی نظر اس کا قابل قبول نہیں ہے اب یہ گناہ لکھا جائے گا اور شدید ترین گناہ لکھا جائے گا کہ تمہیں اتنی لمبی عمر تھی عذاب محتر ہوتے جا رہے ہیں پھر بھی تمہارا دل پاک نہیں ہے ندریں پاک نہیں ہے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سارے عذر ختم کر دیتے اور ساٹھ سال تو ایک الارم ہے کند قبر کی تیاری کر لے رسول اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اعمار امتی امت ہی ماں بے نصیبی لسن وکند میں یہ جگت میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان ہیں یہ عمروں کا اوسط اور ایوریج ہے ساٹھ سو ستر سال کے درمیان مانا ساٹھ سال کا ہو گیا تو ایک الارم بج گیا آخر کی تیاری کر لو قبر کی تیاری کر لو اللہ تعالی نبی السلام کو جب موت کی خبر دی ان کی وفات کی خبر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا جاسر المحم الفت ویت اناط ید خلون فی الحال بحمد وسط ان کا نت توابا جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جاک در جوک اسلام کی طرف آ رہے ہیں داخل ہو رہے ہیں اور پورا عرب حلقہ اسلام میں شامل ہو چکا داخل ہو چکا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا عبداللہ بن عباس سے جناب عمر بن خطاب نے پوچھا رضی اللہ عنہ اس آیت کی تصویر کیا ہے اس آیت کا مرکزی موضوع کیا ہے پرونا کے مرکزی موضوع یہ ہے اس صورت کا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کو ان کی وفات کی خبر دی ہے کہ آپ کا مشن کیا تھا کہ آپ دعوت توحید اہل مکہ کو دیں اہل عرب کو دیں تاکہ وہ اسلام میں شامل و داخل ہو جائیں مشن پورا ہو گیا اور دیکھیں گے آپ لوگ جواب در جاب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں جو کام آپ کو سونپا گیا وہ پورا ہو گیا ڈیوٹی آپ نے ادا کر دی اب بھیجنے والا اپنے بھیجے ہوئے کو واپس بلانا چاہ رہے ہیں تو گویا نبی اسلام کی وفات کی خبر اے محمد آپ نے کیا کرنا ہے فسب رب کا وسطہ پھر ان کا اب جو باقی زندگی بچی ہے رب اعلیٰ کی تصویر کیجیے اور اس کی حمد و سنا بجا لائیے اور کثرت سے استفار کیجیے یہ تین کام شروع کر دی سبحان اللہ برحمد للہ اور استخبر اللہ کہنا کثرت سے یہ تین کام کرتے رہیں اس بقیہ عمر میں اس میں نقطہ یہ ہے جب انسان بڑھاپے میں داخل ہو جائے تو پھر یہ تین کام کثرت سے انجام دے سبحان اللہ ہے بحمدہ ہی اور استخر اللہ اللہ کی تسبیح بیان کر اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کی حمد کرے ہر قسم کے کمال کا وہ مستحق ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر کمال کا مستحق ہے اور اپنے گناہوں سے استغفار کرے استخفِ اللہ استخفر اللہ کثرت سے استغفار کرے پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جو باقی دن بچے رکوع و شجود میں یہ تین کام کرتے تھے تصویر کرتے اور اللہ کی حمد بجا لیتے اور ساتھ ساتھ استغار کرتے گویا یہ آخری وقت جو آ گیا اس انداز سے قبر کی تیاری کیجیے اور ایک انسان اگر عمر طویل تو مل گئی بڑھاپے کے حدود کو پا لیا مگر پھر بھی وہی جوانی والی باتیں کاروبار اسی طرح پسینے بہانا اور دین کو وقت نہ دینا اللہ کے لیے تفرن اختیار نہ کرنا تو اللہ رب العزت اس انسان نے چوہ کہ اس طویل عمر کی قدر نہیں کی تو اللہ دار ایسے بندے سے راضی نہیں ہوتا بلکہ اب تقادہ یہ تمہاری اس طویل عمر کا کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ عمال سالح اختیار کر لو مسجد سنبھال لو گھر سے مسجد مسجد سے گھر اور اگر بازار جاؤ اپنے تجارتی مقام پر جاؤ ایک واجبی سا وقت دو اس کو زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارو اور اس کی اطاعت میں گزارو نبی اسلام کی ایک حدیث ہے تین بندوں کے بارہ میں اللہ ان کو قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا سلاست الائیل محمد اللہ بلائی سکیمر علیم نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا فرق حدیث میں لائے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں نظر رحمت سے اور ان کو عذاب علیم میں ڈال دے گا ان میں ایک بندہ شیخ اللہ نے وہ بوڑھا شخص ہے جو بڑھاپا پا رہنے کے باوجود زنا کی طرف مائل سوچ اس کی زناح کی طرف ہے نظر اس کی زناح کی طرف ہے حرکتیں اس کی زناح والی ہیں اور ایسے پروگرام دیکھتا ہے جن میں زناح کو ترویج ہو اور وہ پاکیزگی کے خلاف ہو اور وہاں ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالی نہ نظر رحمت سے دیکھے گا نہ اس سے بات کرے گا نہ اس کو پاک کرے گا پاک نہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ جنت میں پاک شخص جائے گا نہ پاک انسان نہیں جائے گا جنت ایک باقی ٹھکانہ ہے اور جو بندہ ناپاک ہے ناپاک ہے پاک ہو ہی نہیں سکتا وہ جنت میں کیسے جائے گا ہاں حسن خدا کی دولت ہے برکت ہے اگر توحید اس کے اندر موجود تھی تو میرا خراب اپنی سزا بھگت کے اور اللہ جہنم کی بٹی میں ڈال کر اس کی خلاصیں جلائے گا اس کی ناپاکیاں جلائے گا جو اس کی پلید کی وہ جلائے گا کتنا عرصہ جتنا وہ چاہے پھر اس کو پاک کر کے جنت میں داخل کرے گا تو شیخ خمداں نے ایک بوڑھا شخص اگر اس برائی کی طرف مائل ہے اس کی سوچ بھی گندی ہے نگاہیں بھی گندی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ تجھے کس چیز کی کمی ایک وقت گزار چکا ہے اور تمہارے آزاد موتل ہوتے جا رہے ہیں پھر بھی تم باز نہیں آتے اس کا معنی یہ کہ گناہ جو ہے تمہاری فطرت کا حصہ بن چکا ہے اور ایک انسان ایک گناہ کو فطری طور پہ اختیار کر لے طبیعت اس کے گناہ کے خلاف ہے جو اس کی سوچ ہے جو اس کی نظر ہے اس کے خلاف ہے اس کی طبیعت اور اس کی عمر پھر بھی اس گناہ کی طرح مائل ہے تمہارا یہ گناہ اس کی طبیعت اور فطرت بن چکا ہے اور یہ بندہ زیادہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق باقی دو انسان بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ گناہ ان کی فطرت بن چکا ہے ایک ملک القذاب جھوٹا بادشاہ جھوٹا بادشاہ وہ بادشاہ, با بادشاہ با جھوٹ بولے سربراہی عمل کرتا ہے صدر اعظم اور جھوٹ بولتا ہے اللہ ایسے اس قیامت کے دن نہ پاک کرے گا نہ اس سے بات کرے گا اور نہ اس کی طرف دیکھے گا عزاب علیم میں ڈال دے گا جھوٹ بڑا نہ ہے لیکن بادشاہ کا جھوٹ بولنا مانا اس کی فطرت کا حصہ بن چکا تو جھوٹ کیوں بولے انسان جھوٹ بولتا ہے کسی ڈر کی بنا پر کسی خوف کی بنا پر کسی مجبوری کی بنا پر اور تم تو بادشاہ ہو سپاہ تمہارے پاس ہے فوج تمہارے پاس ہے خدانے تمہاری ملکیت میں تمہارے جھوٹ بولنے کی وجہ کیا ہے تو اس کا معنی تمہارا جھوٹ بولنا اس کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ تمہاری فطرت میں داخل ہو سکے تم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہو تو شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پاک نہیں کرے گا اور تیسرا وہ شخص ہے فقیر المحتاج وہ سائل یا فقیر محتاج جو تکبر کرے جس کے اندر تکبر ہیں فقیر کو تکبر کی کیا حاجت ہے تم سائل ہو منگتے ہو بھیک مانتے ہو ایسے بندے کو توادع اختیار کرنی چاہیے اور تم اگر اکڑتے ہو تکبر کرتے ہو تو مانا یہ کہ یہ گنا تمہاری طبیعت سے جوڑ نہیں کھاتا میل نہیں کھاتا یہ گنا تمہاری فطرت میں داخل ہو چکا ہے اور جو گناہ فطرت میں شامل ہو جائے اللہ اس کو بڑا ناراض ہوتا ہے تون سے اظہار ناراضگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے قیامت کے دن نہ کلام کرے گا نہ پاک کرے گا نہ ان کو دیکھے گا بلکہ اداب عریب میں ڈال دے گا تو یہ قابل غور چیز کیا ہے ایک بوڑھا شخص ہے اس کو طویل عمر دی گئی مگر گناہ میں ملوث ہے اور گناہ بھی ایسا ہے جو اس کی فطرت کے بالکل مخالف ہے جو اس کی طبیعت کے مخالف ہے اور اس کے مزاج کے مخالف ہے تو ایسی لمبی عمر جو معاشیت کے ساتھ ہو گناہ اور نافرمانی کے ساتھ ہو یہ جی لمبی عمر سے کے دن انسان کے لیے بڑے پچھتاوے کا باعث بنے گا تو آئیے جو دن اللہ نے ہمیں دی جو مہرت اللہ نے ہمیں دی اس پر اس کا شکر ادا کریں اور اس عمر کو ان لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دیں اللہ ر اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار دیں یقیناً ایک لاہوے کی نیکی بھی اگر اخلاص پر ہو تو ایک لہٰذا بڑا قیمتی بن جاتا ہے ایک لمحہ بڑا قیمتی بن جاتا ہے اس پر بے شمار واقعات موجود ہیں کئی لوگ اسلام قبول کر کے میدان جہاز میں داخل ہوئے اور شہید ہو گئے چند لمحوں کی ان کی زندگی تھی اسلام کی حالت میں اور نبی علیہ اسلام نے فرمایا کہ عاملہ خلیلم کثیرہ اس بندے کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملا مگر بے تحاشا اجر کما گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو یقیناً یہ لہذات جو اللہ رس کے رسول کی حفاظت میں گزرے بڑے قابل قدر ہوتے ہیں مگر یہ لہذات اگر پھیلتے جائیں اور کئی سالوں میں محیط ہو جائیں اور یہ عمر پھیلتی جائے لہذات دنوں میں اور دن گھنٹوں میں دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینوں سالوں میں تبدیل ہوتے جائیں اور انسان کی نیکی بڑھتی جائے اس کا عزم بڑھتا جائے اس کا اخلاص بڑھتا جائے یہ بندہ مقربین میں شامل ہوگا مقنترین میں شامل ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ بڑے خدانی عطا فرمائے گا بندہ قیام و کرتا ہے تین قسم کے افراد کا ذکر ہے منقامے بھی اشے آئے تھے دس آیتوں سے قیام کر سکا رات کو اٹھا دو نفر پڑھ لیے دس آیتیں پڑھ لی ہیں من الغافلین یہ بندہ غافلین میں نہیں ہوگا اللہ قیامت کے روزے سے ذاکرین میں کھڑا کر دے گا مزید ترقی ہوئی اور کام ابن آیتیں سو آیتوں کے قیام شروع کر دیا رات کو تحجد بڑے قیام کیا اور سو آیتیں پر ڈالی اس عمل پر قائم رہا کثیب من القانتین اللہ اس بندے کو قانتین میں شامل کرنے کا کاند کا معنی خوشبو کرنے والے کاند کا معنی اطاعت کرنے والے کاند کا معنی اللہ کی اطاعت میں کھڑے ہونے والے یہ سارے قانتین کا معنی ہے اور یہ وفوا اس سے اونچا ہے تو ایسا انسان قان میں شامل کر لیا جائے گا مزید ترقی کام اب اب سے آئے تھے ہزار آیتوں کے ساتھ قیام کر لیا ہزار آیتوں کے ساتھ قیام کر لیا رات کو اٹھا تو کا اہتمام کیا ہزار آزاد پڑھ لی اگر ہزار آیتیں زبانی یاد نہ ہو تو ایک ہی صورت کو بار بار پڑھیں چند صورتیں یاد ہیں انہیں بار بار پڑھیں حتہ کے وہ ہزار تک پہنچ جائیں خطیبہ بندہ اس سب میں شامل ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ خزانے, دے گا. خزانے والے خزانے جمع کرنے والے بے تحاشا خزانے حاصل کرنے والے تو جوں جوں عمر بڑھے گی عمل میں ترقی ہوگی تو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا میں ترقی ہوگی اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو نبی اسلام کے حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھی ہے کہ آپ سے یہ سوال ہوا خیر السود اللہ کہ سب سے بہترین انسان کون ہے تو فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور ساتھ سب نیکیوں کی توفیق دے دے اور سب سے بہترین انسان وہ ہے عمر لمبی اس کو حاصل ہو گئی مگر اب بھی تک گناہوں میں ملوث ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اس کی حرکات اللہ اور اللہ تعالی کی ناراضگی پر منتج ہے تو یہ سب سے بہترین انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ جو دن عطا فرماتا ہے جو گھڑیاں عطا فرماتا ہے جو لہروں ہار عطا فرماتا ہے یقیناً اس کی نعمت ہے اس کو نعمت قرار دیں اور پھر اللہ رب العزت کی کمر بستہ ہو جائے مستعد ہو جائیں اول عمر کو ماں عمر تم تم نے تمہیں جو عمر دی ہے وہ عمر کافی ہے حق تک پہنچنے کے لیے عمل کرنے کے لیے اور اللہ اور کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کسی کو تیس سال دیے کسی کو چالیس سال دیے کسی کو پچاس سال دیے بڑی عمر رہی اس عمر کو اطاعت میں کپا دو حجاج میں صرف کر دو جو اللہ کی ندا کا موجب ہوگی اور وہ انسان یقیناً خوش نصیب ہے جس کو عمر طویل کے ساتھ ساتھ نیک امال کی توفیق مل جائے اور وہ انسان بد نصیب ہے جس کو عمر طویل کے ساتھ ساتھ برے اعمال کا رستہ کھل جائے اللہ رب رزت ایک بندے پر راضی ہوتا ہے اگر وہ دل سے آمان سہالے کے لیے مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کے بعد ایک اور نیکی عطا فرماتا ہے اس نیکی کے بعد تیسری نیکی عطا فرماتا ہے ابن ابنیک فرماتے ہیں کہ نیکی کا سنا کیا ہے اور گناہ کا کی کہ جزا کیا ہے سزا کیا ہے نیکی کا سب سے بڑا سنا یہ ہے کہ بندہ ایک نیکی کر لے اور اللہ ایک اور نیکی کا راستہ کھول دے وہ نیکی کر لے تیسری نیکی کھل جائے وہ نیکی کر لے چوتھی نیکی کھل جائے ہے اور نیک مال کرتا ہی رہے کرتا ہی رہے اداروں خیر میں سولہ ہو جب اللہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ اس کو شہد کر دیتا ہے اور ایک حدیث میں استعمال ہو اس کو استعمال کرتا ہے صحابہ نے پوچھا استعمال کرنے کا معنی کیا ہے فرمایا عمال ثم کیا لفظ پر نیک امال کا راستہ کھولتا ہے ایک نیکی دوسری تیسری نیکیاں کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ نیکیاں کرتے کرتے اللہ لطاعدہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور وہ امال سال کے ساتھ رب آلے سے جا ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک انسان یحر علامہ مات علیہ جو کام کرتے کرتے مرا اسی کام کے سر اٹھایا جائے گا وہی کام کرتے کرتے قیامت کے دن آئے گا اور اگر نیکیاں کرتے کرتے موت آ گئی تو قیامت کی طرف وہ نیکیاں کرتے کرتے اٹھے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا یقین اللہ تعالیٰ بڑا قدردار ہے بڑا قدردار چنانچہ یہی سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالی ایک بندے پر امال سال کا راستہ کھولتے اور بدترین انسان کون ہے گناہ کی بڑی سزا کیا ہے بندہ ایک گناہ کر لے اور ایک گناہ کر کے اتنا جری ہو جائے دوسرا گناہ سامنے آ گیا وہ بھی کر لے تیسرا آ گیا وہ بھی کر لے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کا آغاز کرتے ہیں پہلا گناہ ذرا بھاری گزرتا ہے بندے کے دل میں کچھ خوف ہوتا ہے اور بندہ وہ گناہ کر لے پھر اس کا دل کھل جاتا ہے جری ہو جاتا ہے چرت آ جاتی ہے پھر وہ گناہ بار بار کرتا ہے بار بار کرتا ہے بار بار کرتا ہے حتیٰ کہ اور گناہوں کے راستے کھل جاتے ہیں بڑا ایک یہ مجرمانہ سے ہے پولدار رب العزت اگر عمر طویل دے تو عمال صالح کے ساتھ دے ہمیں گناہوں سے بچائے تقبر پرہیزگاری اور برا کی زندگی اطافرما دے اور سب سے بڑی نیکی کی فہم عقیدہ ہے اللہ تعالی ہمیں عقیدے کے دائرے میں محدود رکھے توحید کے دائرے میں محدود رکھے ہم اس توحید کے عقیدے کی قدر کریں اس کو سیکھیں مزید مضبوطی پیدا کریں نشر کی کوشش کریں اور توحید کے سات گہرا تعلق ہمارا جڑ جائے یہ سب سے بڑی نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ عمار صالح کی توفیق دے دے معصیتوں سے بچائے اور طویل عمر جو ہے وہ صحت اور سلامتی ایمان کی سلامتی عمل کی سلامتی پر اللہ تعالیٰ قائم فرما دے اللہ نے گناہوں سے محبوض رکھے اقول قولی اقلیح وسطر اللہ علی باخر الدا والا الحمد للہ نبرعالم